بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 1444 ہجری ربیع ثانی کی 29ویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب صوری فك الله واسرهو کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے جاری ہے سلطنت عثمانیہ کے مشہور و معروف بادشاہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کی اولاد کے درمیان جو چپکلش جاری تھی اس کا مختصر تذکرہ ہم گزشتہ سبق میں کر چکے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ تعالی نے مصر کے سلطان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مصر کے سلطان قائط نے سلطان بایزید ثانی کے بھائی اور دشمن جمشید کو پناہ دی تھی اور اسے ہوا بھی دی تھی آیا سلطان بایزید ثانی نے انتقامی کاروائی کی یا امت اسلامیہ کے مفادات کے خیال کو مقدم رکھا آج کے سبق میں ہم ان باتوں پر غور کریں گے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جس وقت عثمانی سلطنت عروج پر تھی اس وقت مصر میں مملوکوں کی حکومت تھی جس کا بعد میں سلطان سلیم نے خاتمہ کر دیا تھا عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی سرحدات پر سرحدوں پر معمولی جھڑپیں ہوا کرتی تھی لیکن کوئی خاص قابل ذکر بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن ان جھڑپوں اور مارکوں سے اس بات کا احساس تو طرفین کو تھا سلطنت عثمانیہ اور مملوکوں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا موجود ہے چودہ سو اکانوے عیسوی میں دونوں طرف صلح کے خاطر مذاکرات ہوئے لیکن یہ ناکام ہو گئے آدم اعتماد کی وجہ سے مملوکی سلطان قاعدبائی کے دل و دماغ پر اس بات کا خوف چھایا ہوا تھا کہ ممکن ہے عثمانی اور مملوکوں کے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے یا تو ان کا خوف یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ عثمانیوں کی قوت سے آگاہ تھے عثمانیوں کی قوت بہت زیادہ تھی یا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مملوکوں کی فوج پرتگالیوں کو کافروں کو مسلمان ممالک کی طرف بڑھنے سے روکے ہوئے تھے چونکہ ان کی فوج دوسری سرحدات میں مصروف تھی اس لیے ان کو عثمانیوں کی طرف سے خطرہ تھا اور یہ بات تو پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ قائط بھائی نے سلطان بائی عزید کے دشمن یعنی ان کے مخالف باغی بھائی کی مدد کی تھی ظاہر سی بات ہے یہ چپکلش اور آپس کی دشمنی تو موجود تھی لیکن ان حالات میں ایک عجیب واقعہ دیکھنے کو ملا جس سے مملوکی سلطان قائط کے سارے اندیشے کافور ہو گئے اور ختم ہو گئے چودہ سو اکانوے عیسوی میں سلطان بایزید ثانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنا قاصد بھیجا اور ان تمام خلعوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جنہیں عثمانی فوجوں نے قبضہ کیا تھا سلطان مصر نے ان کی اس خوش اخلاقی کو دیکھ کر صلح کی پیشکش بھی قبول کر لی اور ان کے پاس جو عثمانی قیدی وغیرہ تھے انہیں بھی رہا کر دیا اور یوں 1491 عیسوی میں سلطان باعز ثانی اور مصریوں کے درمیان مضبوط صلح کی فضا قائم ہو گئی اور یہ صلح سلطان باعزید کے عہد حکومت کے آخر یعنی 1512 عیسوی تک قائم رہی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سلطان با ثانی رحمہ اللہ تعالی مسلمانوں کے آپس کے جنگ و جدال ان چیزوں سے بہت نالا تھے اور مسلمانوں کے آپس کے اتحاد و اتفاق کے لیے کوشاں رہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان امن و آشتی کی پالیسی پر گامزن رہیں اور آگے بڑھتے رہیں ورنہ ان کی طاقت تو بہت زیادہ تھی یورپ ان سے ڈرتا تھا بر اعظم ایشیا پر تقریباً ان کی سلطنت قائم تھی اور عثمانی سلطنت کے جھنڈے لہراتے تھے لیکن انہوں نے مملوکوں کے خلاف جنگ کے بجائے امن کی پالیسی کو اختیار کیا آج بھی مسلمان حکومتوں اور مسلمان ممالک کو چاہیے کہ آپس میں ایک اور نیک بننے کی کوشش کریں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی حکومتوں میں طاقت پیدا ہو قوت پیدا ہو ورنہ کبھی امریکہ کبھی افریقہ کبھی روس کبھی چین ان کافروں کی غلامی میں ہماری زندگی گزر جائے گی اور مسلمان روتے رہیں گے تباہ ہوتے رہیں گے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر گر یقیناً آپ نے دیکھا کہ امریکہ بیس سال تک افغانستان جیسے غریب ملک اور افغانستان جیسے بالکل ایک ایسا ملک ہے جس کی سڑکیں تک آج تک بنی ہوئی نہیں ہے اس پر بیس سال تک امریکہ بم برساتا رہا کلسٹر بم برساتا رہا جس کے ایک بم سے سینکڑوں بم برامد ہوتے ہیں معصوم مسلمانوں کو بے گناہ بچوں کو عورتوں کو قتل کرتا رہا لیکن کسی بھی ملک نے کچھ نہیں کہا بچارے مجاہدین بے سر و سامانی کی حالت میں بے سر و سامانی کے عالم میں صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے توکل پر بھروسے پر لڑتے رہے آخرکار اللہ تعالی نے انہیں فتح عطا کی لیکن یہ کتنا بڑا ایک درد ہے کتنی بڑی ایک مصیبت ہے کہ مسلمانوں کے ممالک پر جو ملک بھی چاہتا ہے جو بدماش بھی چاہتا ہے حملہ ور ہو جاتا ہے اور دوسرے ممالک مسلمان ممالک برادر مسلمان ممالک تماشا دیکھتے رہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہ آپس میں جنگ و جدال کے بجائے امن کی پالیسی کو اختیار کریں اور مسلمان ممالک میں جو مشکلات ہیں انہیں آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے اور کفار کے غلامی سے نکلنے کی پالیسی کو اختیار کیا جائے اپنی قوم کے فرزندوں کو رگڑنے اور کچلنے سے احتراز کیا جائے اللہ ہی توفیق دینے والا ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وسلم اجمائن و والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ